ہم بونا بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ کروا رہا ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ ڈاٹ کام الحمد للہ وفداۃ وسلم علام اللہ نبی عبادا مَا بَادُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ هَدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْنُّبُبَّةِ بِهَا کا صدق الله سورة اللہ صورت الانعام کی آیت نمبر اٹھاسی سے آج کے درس کا آغاز ہو رہا ہے آپ گزشتہ درس میں سن چکے کہ تقریبا سترہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا اور ان پر آسمان سے جو وہی نازل ہوئی اور جو تعلیمات نازل ہوئی ان کا اجمالی طور پر ذکر ہوا اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالیق اللہ یہ دیب ہی میں یشا من یہ اللہ کی ہدایت ہے اس کے ذریعے سے وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے تو بندوں کے لیے ہدایت وہ تعلیمات ہیں جو اللہ تعالی نے انبیاء کرام نام علیہم السلام کے ذریعے بھیجی اور جتنی بھی تعلیمات انبیاء کرام نام علیہم السلام پر نازل ہوئی مختلف زمانوں میں اور مختلف وقتوں میں وہ ساری کی ساری قرآن کریم میں محفوظ ہیں جو شخص بھی اس ہدایت کو قبول کر لیتا ہے وہ حقیقت میں تمام انبیاء کے نام علیہم السلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے قرآنی ہدایت اور قرآنی تعلیمات کو قبول کرنے والا حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور یہ ہدایت ملتی ہے اللہ کے فضل سے اللہ جسے چاہتے ہیں تو اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ تم اللہ سے ہدایت مانگا کرو تو الحمدللہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں یہ دین الصورت المستقیم اس لیے کہ ہم قدم قدم پر اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں دین میں بھی اور دنیا میں بھی آگے فرمائے کہ ولع اشرق لحابی تو انہوں یا عمل اگر یہ انبیاء شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع چلے جاتے یہ فرضی طور پر فرمایا جا رہا ہے ورنہ انبیاء کرام علی علیہ السلام سے شرک کا صادر ہونا یہ محالات میں سے ہے نبوت ملنے سے پہلے بھی ان سے شرک صادر نہیں ہوتا اور نبوت ملنے کے بعد تو ہے ہی ناممکن اس لیے کہ اللہ نے جن کو توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا ان سے بھی اگر شرک ہو جائے تو پھر ان کے پیغام پر ان کی دعوت پر اعتماد کہاں باقی رہ جائے گا اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کی بائبل کہتی ہے کہ نبیوں سے نبوت ملنے کے بعد بھی شرک ہو سکتا ہے اللہ سنچی آج کی بائبل میں بھی یہ موجود ہے کہ معاذ اللہ حضرت لوت علیہ السلام نے شرک کیا حضرت سلمان علی السلام کے بارے میں حضرت لوت علیہ السلام کے بارے میں تو یہ ہے معاذ اللہ کی انہوں نے شراب پی اور بدکاری کی اور حیر سلمان علی السلام کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے بت پرستی کی بتوں کے سامنے سجدہ کیا لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں انبیاء شرک نہیں کر سکتے اللہ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کر سکتے اور شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو اکبر کبائر قرار دیا اکبر القبائر کا کیا مطلب کہ جتنے کبیرہ گناہ ہیں بڑے گناہ ہیں ان گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے اللہ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض فرض کرام کے رام علیہ السلام سے بھی شرک کا جرم سرزد ہو جاتا تو ان کے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو انبیاء کے بارے میں فرمایا اور سورہ زمر میں سید الانبیاء کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا انشرکت من اے امر حبیب اگر بالفرض فرض آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور عمومی قاعدے کے طور پر یہ فرما دیا گیا کہ ان اللہ یک فرشر کبھی ہی بیک فر مادون نظال کلیمئی یشا اللہ شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا البتہ شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں ان میں سے جس گناہ کو چاہے وہ معاف کر دے گا لیکن شرک کے لیے اس کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا اور میرے بھائیو خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی شرک کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں شرک اکبر اور شرک اصغر اعلانیہ شرک اور مخفی شرک بڑا شرک اور چھوٹا شرک تو شرک اکبر تو اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی صفات میں اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک اکبر ہے قبر کو سیدہ کرنا بت کو سیدہ کرنا مخلوق کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے اور شرک اصغر کیا ہے کوئی کام ریاکاری کے طور پر کرنا کوئی عبادت دکھاوے کے لیے کرنا یہ بھی شرک ہے بھائی اگرچہ شرک اصغر ہے یہ اس درجے کا جرم نہیں لیکن ہے شرک اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا ڈر ہے یہ جو مخفی شرک ہے چھوٹا شرک فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں اس کا بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ میری امت اس میں مبتلا نہ ہو جائے آپ دیکھیں آئی دکھاوے نے دکھاوے نے ہماری عبادت کو خالص نہیں رہنے دیا دکھاوا ہر چیز میں دکھاوا آ گیا بالخصود سب کا خیرات میں دکھاوا صدقہ کا خیرات کرتے ہیں لیکن دکھا کر چندے کا اعلان کرتے ہیں دکھا کر غریبوں میں امداد تقسیم کرتے ہیں دکھا کر جب تک مجما نہ ہو جب تک اخباری فوٹوگرافر نہ ہو آٹے کے تھیلا بھی نہیں دیتے ہیں تو دکھا کر دکھاوا حج جیسی عبادت کو دیکھیں دکھاوا حاجی صاحب آ رہے اور جناب ایسا جلوس نکل رہا ہے کہ ایسا کارنامہ سر انجام دے کر آئے ہیں جو باپ دادا نے بھی سر انجام نہیں دیا تھا تو بڑا جلوس نکلتا ہے پھر بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں خود حاجی صاحب کر رہے ہیں عالم بھائی ہمیں تو یقین بھی نہیں آتا ایک صاحب نے بتایا کہ پاکستان کے ایک علاقہ ایسا ہے نام نہیں لے بھی کون سا علاقہ ہے ورنہ علاقے والے بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارے علاقے کی ایسی بات کی آپ نے ایک دفعہ میں نے درس کے دوران ہی وہ کسی پختون بھائی کا کوئی قصہ سنا دیا کہ اس طریقے سے قرآن انہوں نے غلط پڑا قرآن کوئی بھی غلط پڑھ سکتا ہے پنجابی بھی پڑھ سکتا ہے مہاجر بھی پٹھان بھی بلوچی بھی وہ قصہ جو تھا وہ پختون بھائی کا تھا تو ایک صاحب نے باہر سے مجھے فون کیا کہتے ہیں خود اپنا تو دیکھیں کیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں میں نے کہا چلے بھی ہم بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو علاقے کا نام نہیں لیتا تو وہ صاحب مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ وہاں تو یہ ہے کہ حج کر کے آئیں تو پھر باقاعدہ خیمہ لگتا ہے اور تقریباً ایک مہینے تک ان کی طرف سے دعوت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے تو دکھاوا آ گیا بھائی اعتکاف جیسی عبادت میں نے دیکھا اس میں دکھاوا ہو رہا ہے آپ کو سن کر تعجب ہوگا ایسا بھی ہوا کہ سے کے سب گئے تو دھول بجاتے ہوئے ان کو گھر تک لے کر گئے یعنی باہر ڈھول کا انتظام کیا ہوا ہے کہ بھائی دس دن اعتکاف بیٹھ کے آیا ہے تو ذرا پتہ چل گیا سارے لوگوں کو تو بھائی دکھاوا دکھاوا بہت آ گیا ہمارے اندر یہ جو رسمیں ہیں یہ جو رسمیں ہیں آپ ٹھنڈے دل سے غور کیجیے اور اگر واقعی دل کے اندر انصاف ہے تو آپ انصاف کے ساتھ سوچیے کہ یہ جو رسمیں ہیں یہ ہم تیجا کرتے ہیں دسواں کرتے ہیں چالیسواں کرتے ہیں برسیاں کرتے ہیں کیا رسمیں واقعی اللہ کے لیے کرتے ہیں واقعی اللہ کے لیے کوئی ہے ایسا جو تیجے پر جو خرچ اٹھتا ہے وہ سارے کا سارا جا کر یتیموں میں تقسیم کر دے اور دسویں پر جو خرچ آتا ہے وہ یتیموں غریبوں میں تقسیم کر دے اور چالیسواں وہ بیواؤں میں تقسیم کر دے نہیں وہ تو بلاتے ہیں چودریوں کو وڈیروں کو ایم ایل اے آ رہے ایم پی اے آ رہے کسری آ رہے کہ چودھری صاحب کی والدہ انتقال کر گی تو چالیسواں کھانے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ یہ کھائیں تو سواب ملے اور ان کو پہنچائیں یہ ہے تو بھی دکھاوا شادی میں دیکھیں کتنا دکھاوا آ یہ جو ہم نمائشی جہیز جہیز ہے یہ کیا ہے دکھاوا یاد رکھیے کہ بیٹی کو ہدیہ دینا جہیز دینا یہ کوئی حرام نہیں ہے ہاں مانگنا مانگنا غلط ہے مانگنا غلط ہے لیکن باپ خوشی سے دیتا ہے یہ حرام نہیں ہے مگر یہ دکھاوا کرنا لوگوں دیکھو میں نے یہ یہ دیا اور وہ دیا یہ غلط ہے بھائی اس نے ہماری زندگی کو اجیرن کر دیا مشکل بنا دیا تو بہرحال ارد کر رہا تھا کہ دونوں قسم کے شرک سے بچنے کی ضرورت ہے شرک کے اکبر سے بھی شرک اصغر سے بھی بھائی ابل تو ہم سے عبادت ہوتی نہیں ہے کہاں ہم سے عبادت ہوتی ہے اور جو کبھی عبادت ہو گئی وہ بھی دکھاوے کی وجہ سے ہم باطل کر بیٹھے تو ہمارا دامن تو خالی رہ گیا ہمارا ناما اعمال تو خالی ہو گیا عبادت اول تو کی نہیں اور کی تو دکھاوے کے لیے سب ضایا گیا تو اللہ فرماتے کہ اگر وہ شرک کرتے انبیاء کے رام علیہم السلام تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے الاطین کتاب اول الكتاب اول نبوا یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی حکم دیا اور نبت عطا کی یہ جن لوگوں کا ذکر ہوا سترہ انبیاء کے رام السلام کل تقریباً قرآن کریم میں جن امبیا کے نام آئے ہیں پچیس کے قریب ہیں اور سب سے زیادہ یہاں اکٹھے نام آئے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی کسی کو واقعی کتاب بڑی کتاب جیسے تورات زبور انجیل ہمارے آقا کو قرآن اور کسی کو صحیفے دیے چھوٹے چھوٹے صحیفے چھوٹے چھوٹے رسالے ہدایات یہ تو ان کو ہم نے کتاب دی اور حکم دیا حکم سمراد کیا ہے حکم سمراد حکمت بھی ہو سکتی ہے بعض انبیاء کرام علی مسلام حاکم بھی ہوئے ہیں بادشاہ بھی ہوئے ہیں نبوت اور بادشاہت میں تضاد نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ جو نبی ہو وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا اور جو بادشاہ ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر نبی کے لیے غریب ہونا ضروری ہے ایسا ہو سکتا ہے نبی بھی ہو امیر بھی ہو اور نبی بھی ہو بادشاہ بھی ہو نبی بھی ہو صنعت کار بھی ہو ایسا ہو سکتا ہے قرآن کہتا ہے ایسا ہوا تو حید داؤد حید سلمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ تھے اللہ کے نبی بھی تھے بلکہ حید داؤد علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ نے بتا دیا وہ صنعت کار بھی تھے وہ زرحے بناتے تھے ان کا کارخانہ تھا بہت بڑا اللہ نے ان کو یہ صلاحیت عطا کی تھی تو یہ کام کرنا یا صنعت کار ہونا اور کاشتکار ہونا یا تاجر ہونا یا بادشاہ ہونا یہ نبت کے منافی نہیں ہیں تو ولایت کے کہاں منافی ہوگا بھائی جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو معذ اللہ نکمے ہوتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے کوئی کام نہیں کرتے بس ایسے ہی بیٹھے رہتے کوئی مرید ہوتے ہیں جو ان کو ہدیے نذرانے پیش کرتے ہیں انہیں سے ان کا گزارا ہوتا ہے ورنہ خود کچھ نہیں کرتے تو یہ بھی سوچ غلط ہے جب یہ محنت مزدوری تجارت بادشاہت یہ نبوت کے منافی نہیں ہے تو ولایت کے کیسے منافی ہو جائے گی تو ایسا ہو سکتا اللہ کا ولی بھی ہو اور صنعت کار بھی ہو اللہ کا ولی بھی ہو اور تاجر بھی ہو اللہ کا ولی بھی ہو اور مزدوری کرنے والا بھی ہو اللہ کا ولی بھی ہو اور کاشتکاری بھی کرتا ہو ایسا ہو سکتا ہے تو بھئی حکم کا معنی حکومت بھی ہو سکتا ہے ڈبلو کے بعض امبیا کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی ان کو بادشاہ بنایا اور حکم کا معنی حکمت بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی اور حکمت عطا کی نبوبت عطا کی آگے فرمایا کہا کوئی سو با بیکافرین اگر یہ لوگ اس ہدایت کا اس نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے ماننے کے لیے ایسے بہت سارے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کا انکار نہیں کریں گے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے آپ غم نہ کریں اگر کچھ لوگ انکار کرتے ہیں ضد کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ ہم نے آپ کی دعوت اور آپ کی ہدایت کو ماننے اور اپنانے کے لیے ایک بڑی قوم کو مقرر کر رکھا ہے بہت سے لوگ ہیں جن کے نصیب میں ہم نے ایمان لکھا ہوا ہے ہدایت لکھی ہوئی ہے آپ والا کام ان کے نصیبے میں ہم نے لکھا ہوا ہے یہ کون لوگ ہیں بہت سارے اقوال ہیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس میں اولین مہاجرین اور انصار بھی آ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے اور قیامت تک کے اہل ایمان بھی اس میں آگئے یہ سب بھی آ گئے. یہ سب آگئے کیسا مقدر ہے ہمارا کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اور دوسرے صحابہ کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں بھی اسی کھاتے میں شمار فرما لیا کہ جن کے مقدر میں اللہ نے ایمان لکھا ہوا ہے جو حقیقت میں ہدایت قبول کرتا ہے اور پھر اس ہدایت کی دعوت دیتا ہے اس کا رشتہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کرام علی مسلام اور کروڑوں سلحا علماء اور مومنوں کے ساتھ اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ مج منہم وحشرنا فی زمرتی ہمیں بھی ان میں سے بنانا اے اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنانا جن کا تو نے یہاں ذکر فرمایا کہ اگر کچھ لوگ ہدایت کا انکار کرتے ہیں تو میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں ہم نے اس ہدایت کو ماننے کے لیے بہت بڑی اکثریت کو مقدر کر رکھا ہے طے کر رکھا ہے کہ بہت سارے لوگ آئیں گے جو ایمان کو قبول کریں گے تو میرے بھائیوں میرے عزیزوں میری بہنوں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے اللہ کا یہ اعلان تھا اور اللہ کا یہ وعدہ تھا اور اللہ کی یہ بشارت تھی یہ آج کے زمانے کے لیے بھی ہے کہ اگر بعض مسلمان ایسے ہیں جو اسلام اور ایمان کے دعوے کے باوجود اسلام سے رو گردانی کرتے ہیں بد عمل ہیں بد کردار ہیں بد اخلاق ہیں دین کی قدر نہیں کرتے صرف نام کی حد تک مسلمان ہیں تو اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ اللہ پاک دین کی نصرت کے لیے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے جو کہ بظاہر اس وقت دین سے دور ہے اللہ ان کو کھڑا کر دے اللہ ان کو ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دے یا اللہ ان کو ہدایت دے دے توبہ کی توفیق دے دے یہ اللہ کا دین تو ایسا ہے کہ اللہ پاک کسی کے ذریعے سے بھی اس دین کی تائید کروا سکتا ہے اللہ اس کی مدد کروا سکتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا تعالید حاضر دین بر الفاجر اللہ پاک اپنے اس دین کی تائید اور مدد کسی فاسق و فاجر کے ذریعے سے بھی کروا سکتا ہے ایک اور ردیس میں فرمایا ان اللہ تعالی لَيُعَيِّدْ حَذَدْدِينَ بِرِجَالٍ مَا من مِّنْ ہی اللہ اپنے اس دین کی مدد ایسے لوگوں کے ذریعے سے کروا سکتا ہے جو بظاہر دین کی خدمت اور دعوت کے اہل نہیں ہیں لیکن اللہ ان کے ذریعے سے دین کی تائید کروا دے اور ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے اللہ پاک گلوکاروں کو اور اللہ پاک اداکاروں کو اللہ پاک فنکاروں کو اور بظاہر دین سے دور بھاگنے والے لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما رہے ہیں اور وہ دین کی دعوت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں بدنصیبی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے گھر میں نسلوں سے دین نسلوں سے دین لیکن آج ان کی اگلی نسل دین کی خدمت سے محروم ہو رہی ہے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو وظاہر فاس کو فاضر تھے لیکن آج اللہ پاک ان کو اپنے دین کی دعوت اور خدمت کے لیے قبول فرما رہے ہیں اللہ! تو فرمایا کس یکر بہ الا اگر یہ لوگ اس ہدایت کا انکار کریں تو میرے حبیب آپ پریشان نہ ہو جائیں آپ غمگین نہ ہوں دل شکستہ نہ ہوں کچھ لوگوں کے کفر اور انکار سے دنیا سے اللہ کا دین ختم نہیں ہو جائے گا اللہ کا دین باقی رہے گا اللہ کہتے ہیں میں نے اس دین کے لیے بہت سے لوگوں کو مقرر کر رکھا ہے طے کر رکھا ہے پہلے سے میں نے طے کر رکھا ہے فلاں کو دین کی خدمت کی توفیق دوں گا فلاں کو ہدایت دوں گا اور فلاں فلاں دین کا دائیں اور مبلک اور دین کا مجاہد بناؤں گا میں نے یہ طے کر رکھا ہے آپ پریشان نہ ہوں آتے رہیں گے لوگ اور ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی یہ انبیاء کے رام السلام اسلام یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی فبی ہدا دی تو آپ ان کی ہدایت کی اتبا کریں ان کے طریقے پر چلیں کس کا حکم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کہے کہ کیا حضور مقتدی بنیں گے دوسرے انبیاء کے بے اس میں مقتدی اور مقتدا کا معاملہ نہیں ہے اصولی بات ہے وہ یہ کہ جو اصول ہیں اصول اور کلیات وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان مشترک ہیں انبیاء میں کوئی اختلاف نہیں توحید کے بارے میں کسی نبی کا اختلاف نہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اس میں کسی نبی کا اختلاف نہیں اچھے اخلاق اختیار کرنے چاہیے کسی نبی کا اختلاف نہیں تو یہاں اصول دین کے بارے میں کہا کہ آپ بھی اسی طریقے پر چلیے جس طریقے پر جس راستے پر دوسرے امبیا کے نام علی حسلام چلے کلّم علیہ اجرا اور فرما دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا اے لوگوں میں تم کو جو دین کی دعوت دیتا ہوں تو میں اس پر تم سے کسی سلے اور معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں یہ اللہ نے بات کہلوائی تمام امبیا کرام السلام سے ہر نبی نے اپنی امت سے یہی کہا میں تم سے کسی اجرت اور معاوضے کا طلبگار نہیں ان الا اللہ علی رب العالمین میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے مجھے اللہ صلہ عطا فرمائے گا جب اجرت لے کر بلکہ اجرت طے کر کے پیسے طے کر کے دین کی دعوت دی جائے گی تو پھر دعوت میں اثر نہیں ہوگا جب دعوت کو پیشہ بنا لیا جائے گا دعوت تو پیشہ نہیں ہے دعوت تو فریضہ ہے دعوت تو ایک فریضہ ہے جو ہر مسلمان کے ذمے لازم ہے اپنی استطاعت کے مطابق لیکن جب دعوت کو پیشہ بنا لیا جائے گا اور تقریروں کے پیسے لیے جائیں گے اور معاوضے طے کیے جائیں گے تو پھر ایسی دعوت کے اندر ایسی تقریر کے اندر اثر نہیں ہوگا مزہ تو آئے گا سننے میں لیکن دل نہیں بدلیں گے اس اسل کماری اجرا فرما دیجیے میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوا اللہ ذکر عالمین یہ تو بس نصیحت ہے سارے جہانوں کے لیے آگے فرمایا مما قدر اللہ حق کا قدری ما انزل صلی اللہ علا من شی اور انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں جیسا کہ اللہ کو پہچاننے کا حق تھا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی مما قدر اللہ حق کا قدری انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا مانا کیا گیا ماں حقیمی اللہ کی تعظیم نہیں کی جیسا کہ اس کی تعظیم کا حق تھا ماں ارف حق اللہ کو پہچانا نہیں جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا کہا کیا ان لوگوں نے کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پر کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی یہ کہتے ہوئے وہ جان ہی نہ سکے کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے اس کی کائنات اس کی کائنات اس کائنات کی ہر چیز سے اللہ کی رحمت اور مہربانی جھلکتی ہے اس نے ساری کائنات کو بڑا خوبصورت بنایا لیکن کائنات میں سے سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا اتنا خوبصورت کہ اللہ نے اس کے حسن کو بیان کرنے کے لیے سورہ تین کے اندر چار قسمیں کھائیں بینی بینی بطوری سین بحاظ المین لقد خلق السانہ احسن تقویم ان کی قسم زیتون کی قسم سور سینا کی قسم اس امن والے شہر کی قسم ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت ساخت میں پیدا کیا ہے تو ایسی حسین مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی اور اللہ ہے بھی بڑا رحیم و کریم تو کیا اتنی خوبصورت مخلوق پیدا کرنے کے بعد وہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا اس کی ہدایت کا کوئی انتظام نہیں کرے گا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ چیز اللہ کی رحمت سے بہت بعید ہے کہ وہ اتنے خوبصورت مخلوق پیدا کرے اور پھر اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے وہ اللہ انسان کی ضروریات سے بھی باخبر اور انسان کی کمزوریوں سے بھی باخبر اس لیے اس نے انسان کے لیے جو نظام وضع کیا ہے وہ نظام ایسا ہے کہ انسان کی دنیا اور آخرت کی ساری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کو کل بھی دھوکا ہوتا تھا آج بھی دھوکا ہوتا ہے کہ ہماری عقل کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے اور دنیا میں رہنے کے لیے یہ عقل کافی ہے لیکن وہ اللہ جس نے عقل عطا کی ہے وہ اللہ جانتا تھا کہ عقل کا دائرہ بہت محدود ہے اور پھر عقل ایسی ہے جو خاشات اور جذبات اور مفادات سے متاثر ہو جاتی ہے اس لیے اللہ نے وہی بھیجی تاکہ انسان عقل کی روشنی میں وہی کی اتباع کرے عقل کی اتبا نہیں ہے وہی کی اتباع ہے اور جس نے وہی کی اتباع کی حقیقت میں اس نے اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا جو وہی کی اتباع کرنے والا ہے وہ حقیقت میں ایسا ہے جیسے کہ اس نے اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا کہ میرے اللہ مجھے جدھر چاہے لے جائے میں ادھر ہی چلوں گا تو وہی صرف عقل کافی نہیں وہی کا ہونا ضروری وہی کے بغیر انسان کے گمراہ ہونے کا اندیشہ تو فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کو پہچانا نہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی یہ کون تھے جنہوں نے یہ بات کہی تو اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہودیوں نے یہ بات کہی اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی لیکن سوال ہوتا ہے کہ یہودی تو حضرت السلام کی شریعت کو ماننے والے وہ تو وہی کو ماننے والے ہیں سورات کو ماننے والے ہیں وہ کیسے وہی کا انکار کر سکتے ہیں کیسے نبوت کی نفی کر سکتے ہیں یہ سوال ہوا تو جواب کس کا یہ دیا گیا کہ یا تو جوش غضب میں انہوں نے کہہ دیا غصے میں آ کر بالکل وہی کی نفی کر دی اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا تو جوش غضب میں ایسی بات کہہ دی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا مطلب یہ ہو کہ اللہ نے اے محمد تجھ پر کوئی چیز نہیں نازل رکھی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کی نفی